جیسا کہ ہم آپ سب واقف ہیں دو محرم الحرام اسلامی سال کا آغاز کل ہوا یکم کو اور ہم آپ سب واقف ہیں کہ چار مہینے ایسے ہیں جن کو قرآن سے بھی ثابت ہے احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے کے حرام یعنی حرمت والا قرار دیا گیا ہے اس میں خصوصاً محرم کے حوالے سے بے تحاشا باتیں مشہور ہیں آپ پچھلے سال سے زیادہ ہو گیا الحمدللہ ہمیں یہاں آتے ہوئے اور آپ اس بات سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں کہ جب بھی ہم کہتے ہیں مشہور ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے زیادہ بڑی تعداد کا ثبوت نہیں ہے یہ صرف عوام میں مشہور ہو گئی ہیں باتیں کسی وجہ سے کسی طرح سے بہت سی ان میں سے باتیں ہمارے کئی محققین کی کتابوں میں بھی درج ہو گئی ہیں لیکن ان کی کوئی صنعت ان کا کوئی ثبوت کہیں بھی کسی قسم کی ایسی کوئی بات نہیں معلوم ہوتی بلکہ بہت سی ایسی بھی باتیں ان میں موجود ہیں کہ جن کا اگر ہم کہیں کہ یہ معاملہ یکم محرم کا ہوا یہ معاملہ دس محرم کا ہوا یہ معاملہ نو محرم کا ہوا تو کئی اور بھی محققین ہیں جنہوں نے اس کا انکار بھی کیا ہے اب مسئلہ صرف یہی ہے کہ ہمارے ہاں جب کسی ایک چیز کا پرچار کیا جاتا ہے تو اس کو اس طرح پرچار کیا جاتا ہے جیسے اس سے کوئی اختلاف رائے موجود ہی نہیں ہے اور وہی حق ہے محرم کے حوالے سے جو باتیں مشہور ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ بہت ہی زیادہ جس میں سے چند کہ جی آسمان اسی مہینے بنا زمین بنی قلم بنا آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی اور ان کی توبہ کا قبول ہونا اور عرفات میں ان کا اور حوا بی بی کا ملنا یہ بھی جناب محرم میں حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کو جودی پر اتری محرم میں ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہوئی محرم پہ محرم میں اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی محرم میں یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی ہوئی وہ بھی محرم تھا یوسف علیہ السلام مصر پر حکومت جب ان کی شروع ہوئی وہ بھی محرم ہے یوسف علیہ السلام کا اپنے والد محترم یعقوب علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی اس کو بھی محرم کہا جاتا ہے دورات کا نظول حضرت یوب علیہ السلام کی شفا حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی سے نجات پانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور پھر آسمان پر بھی اٹھایا اسی محرم میں اللہ نے دنیا پر پہلی بارش محرم میں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المن خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح وہ بھی محرم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال وہ بھی محرم وغیرہ وغیرہ بے تحاشا ایک اتنی لمبی فہرست ہے کہ بیان سے باہر لیکن ہم نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ یہ باتیں مشہور ہیں جب ہم کہتے ہیں مشہور ہیں تو عوام میں بھی مشہور ہو سکتی ہیں علماء میں بھی مشہور ہو سکتی ہیں محققین میں بھی مشہور ہو سکتی ہیں یہاں تک کہ محدثین میں بھی مشہور ہو سکتی ہیں لیکن لفظ مشہور ہم وہیں پہ استعمال کرتے ہیں جہاں پہ ان کے درست ہونے کا امکان ہو سکتا ہے لیکن ان کے غلط ہونے کا امکان بھی ہو سکتا ہے یعنی مشہور میں صحیح حسن روایات ہو سکتی ہیں لیکن مشہور ہی میں جھوٹی اور بے سند بھی ہو سکتی ہیں بے اتحاشا باتیں ہمارے یہاں مشہور ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نہ نے اذان نہیں دی سورج نہیں نکلا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے سن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضیم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بڑی آ کوڑا پھینکا کرتی تھی اور ایک دن اس نے نہیں پھینکا اس واقعے کا کوئی ثبوت نہیں ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ہمارے عزیز علامہ جامی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے ایک دفعہ ہم نے ان سے کہا کہ اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے تو انہوں نے ہمیں کہا جناب حوالہ موجود ہے تو ہم نے کہا اچھا حوالہ موجود ہے تو ہمیں بتائیں کہنے لگے اس کا حوالہ ہے تیسری جماعت کی اسلامیات کی کتاب اور پھر وہ بھی ہنسنے لگے اور ہم بھی ہنسنے لگے سیرت النبی میں کوئی ثبوت اس واقعے کا نہیں ہے کہ وہ بڑیا حضیر صلی اللہ علیہ وسلم پر پہ کوڑا پھینکتی تھی اور ہمارے ہاں حال یہ ہے پچھلے دنوں ایک کلپ ہماری نظر سے گزرا جس میں ایک صحابی ایک جگہ دکھا رہے تھے کہ یہ وہ راستہ ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے اور یہاں جب پہنچتے تھے تو یہاں پہ وہ بڑیا اوپر سے کوڑا پھینکتی تھی اب وہ راستہ کہاں سے آ گیا کیونکہ مکہ مکرمہ تو سارا کا سارا حرم شریف میں آئے ہوئے کئی سال ہو گئے اب تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منبرہ جو مسجد الحرام ہے پورا پورا شہر تقریباً اس کے اندر آ چکا ہے اب وہ راستے ان کو کہاں سے نظر آ گئے وہ پہاڑی ان کو کہاں مل گئی وہ کہاں پہ ان کو وہ بڑیا کا گھر نظر آ گیا اب اللہ بہتر جانتا ہے اور عوام بیچاری ہماری عقیدت کی ماری وہ ایسی باتوں سے اتنی متاثر ہوتی ہے اور پھر نیچے واہ واہ سبحان اللہ اور فلاں زندہ باد اور فلاں پائندہ باد آپ کو پتا ہے کہ جس طرح پھر ہوتا ہے تو اس ساری فہرست میں صحیح معلوم اگر دیکھیں تو دو تین چار باتیں ہیں جن کا ثبوت موجود ہے باقی کسی بات کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے یعنی وہ درست ہو بھی سکتی ہے لیکن غلط بھی ہو سکتی ہے کیونکہ بے ہے لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ان واقعات کو سامنے نہ بھی رکھا جائے تو یہ مہینہ بہت مبارک بھی ہے یہ درست ہے کہ اس مہینے میں ایک انتہائی افسوسناک اور تکلیف دہ واقعہ کربلا کا ہوا دس محرم الحرام کو اس پہ ہم انشاءاللہ شاء نشستوں میں اس مہینے میں باقی جو نشستیں ہیں اس پہ ہم کربلا کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کریں گے تاکہ جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں خام اور ہمارے بچوں کے ذہن جو ہیں ان کو جو ہے وہ گمراہ کیا جا رہا ہے ان کا سدباپ کچھ نہ کچھ تو ہم کر سکیں تو سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید ہی میں بڑا واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مہینوں کی تعداد ہے وہ بارہ ہے اور یہ بات اس کی کتاب میں یعنی اللہ کی کتاب کے اندر اسی روز لکھ دی گئی تھی جب اس نے آسمان کو پیدا کیا تھا اور جب اس نے زمین کو پیدا کیا تھا اور ان میں سے چار مہینے ادب والے ہیں حرمت والے ہیں یہ قرآن کہتا ہے اچھا اب یہ جو چار مہینے ہیں یہ ہم آپ سب جانتے ہیں اس میں سے تین مہینے اکٹھے ہیں ذلحج ذلحج اور محرم اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ پہلے زمانے میں ظاہر ہے آج کی طرح ہوائی جہاز اور گاڑیاں تو ہوتی نہیں تھی تو حج پہ جب جن لوگوں نے آنا ہوتا تھا اور حرم شریف کی بیت اللہ کی زیارت کے لیے جن لوگوں نے آنا ہوتا تھا وہ کافلوں میں اونٹوں پہ گھوڑوں پہ پیدل آیا کرتے تھے تو کئی بار بڑی دور دور سے آتے تھے تو بڑا بڑا لمبا راستہ اور کئی بار مہینے مہینے کا سفر کئی کئی ہفتوں کا سفر ہوتا تھا تو یہ تین مہینے ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس لیے بھی ان کو حرمت والا کہا گیا کہ ان قافلوں کو کوئی لوٹے نہ ہو وہاں پہ کوئی مار پیٹ نہ ہو وہاں پہ کسی قسم کی کوئی بدتمیزی بدزبانی زبانی نہ ہو اور حجاج کرام جو ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ بغیر کسی تکلیف کے اور بغیر کسی خوف کے وہ مکہ مکرمہ پہنچ سکے باہر علی رائے ہے یہ تو حضرت ابو اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا اس میں کال مسلم شریف میں ہمیں ملتا ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد اللہ کے مہینوں میں سب سے بہتر روزے اگر کوئی ہیں تو وہ محرم کے روزے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے یہ بھی مسلم شریف حدیث موجود ہے کہ عاشورہ کے روز کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم عاشورہ کے سوا اور رمضان کے مہینے کے سوا اور کسی دن اتنا افضل روزہ سمجھتے ہوئے ان کو روزہ رکھتے نہیں دیکھا محرم کو روزے جو ہیں کی بڑی اہمیت ہے اس میں اگر ممکن ہو تو بہتر تو یہی ہے کہ دس کے دن دس کے دس دن یا کم سے دس رکھ لیا جائے لیکن کم از کم نو اور دس کو تو ضرور رکھے لیکن اکیلا دس کا نہ رکھیں یہ بڑی اہمیت ہے اس بات کی کیونکہ اکیلا دس یہودی رکھا کرتے تھے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورت تشریف لائے تو پتہ چلا کہ یہودی دس کو روزہ رکھتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ وہ کیوں روزہ رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا جی اس دن عزد موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے چنگل سے جو ہے وہ آزادی ملی تھی اور وہ بنی اسرائیل کو لے کے وہاں سے نکلے تھے تو ہم اس یاد میں جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے تو حسیکم صلی اللہ علیہ وسلم نے نو اور دس اکٹھے رکھنے کا جو ہے وہ پسند فرمایا تو ایک صحابیہ بخاری میں بھی حدیث موجود ہے مسلم شریف میں بھی حدیث موجود ہے فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ عنہ کے دن ہم خود بھی روزہ رکھتی تھیں اور اپنے روز بچوں کو بھی روزہ رکھواتی تھیں اچھا بچے ظاہر ہے ان سے کئی بار روزہ نہیں برداشت ہوتا وہ جلدی بیچارے تکلیف میں چلے جاتے ہیں اگر ذرا خاص عمر سے کم ہو تو وہ کہتی ہیں کہ ہم انہیں مسجد میں جب لے جاتی تو ان کے ساتھ ان کے کھلونے بھی لے جاتی تھی اور جب بھوک کی وجہ سے وہ روتے تھے تو ہم ان کو بہلانے کے لیے کھلونے دے دیتی تھی تاکہ وہ کھلونوں سے کھیلتا رہے اور شام تک بھوک کو بھول جائے اور اپنا روزہ پورا کرے اسی لیے آج بھی کئی جگہوں پہ جس میں ترکی بھی شامل ہے بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں مساجد کے اندر پیچھے باقاعدہ ایک پلے ایریا بنا ہوتا ہے والدین آتے ہیں خواتین کی بھی نماز کی جگہ ہوتی ہے پیچھے بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہوتی ہے چھوٹے بچوں کو وہاں بٹھا دیا جاتا ہے ان کو وہاں کھلونے لگے ہوتے ہیں وہاں پہ اور چیزیں ہوتی ہیں بچے اپنے کھلونے میں لے آتے ہیں وہ پیچھے آرام سے کھیلتے رہتے ہیں آگے مرد حضرات اور پیچھے جو بھی خواتین کے لیے حصہ انہوں نے رکھا ہوتا ہے مسجد کے اندر وہاں خواتین نماز ادا کرتی ہیں مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ بچپن سے بچے جو ہیں وہ مسجد کے ماحول سے مانوس ہو جائیں اور اس عمر میں صرف ان کو جب ہم لاتے ہیں جب وہ اتنے بڑے ہو جائیں کہ وہ بہت سی اور معاملات میں پکے ہو جائیں تو ان کو تھوڑا سا مشکل ہو جاتی ہے مسجد کے معاملات میں ان کو واپس ایڈجسٹ کرنے میں سو یہ اس زمانے میں اس کی ایک باقاعدہ ایک بات تھی جو ہوا کرتی تھی اور آج بھی بہت سی جگہوں پہ اس کو تھوڑا سا موجودہ نظام کے حساب سے اس طرح کیا گیا ہے تو یہ جو نو اور دس کی بات ہے اس حوالے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو لیکن یہود کی مخالفت بھی کرو لہذا پہلے ایک دن کا روزہ یا بعد کے ایک دن کا روزہ رکھ لو یعنی نو اور دس کر لیں یا دس اور گیارہ کر اچھا اس کی اہمیت ان روزوں کی اور خصوصاً عاشورہ کے روزے کی اتنی زیادہ ہے کہ ابو کتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ترمزی شریف کی حدیث ہے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ عاشورہ کے روزے سے گزشتہ ایک سال کے گنا معاف کر دے تو اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ایک دو نشست کی تھی جس کے اندر ہم نے دو یا تین نشست میں ہم نے یہی گفتگو کی تھی کہ چھوٹے چھوٹے عمل کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے سال میں جو ہے وہ پھیلا کر رکھے ہیں کہ ان کو اگر ہم کرتے رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ہمارا نامۂ امال صاف ہوتا رہتا ہے ہمارا قلب بھی صاف ہوتا رہتا ہے ہماری اس روح جو ہے وہ بھی سرشار رہتی ہے انہی کے اندر ایک یہ آشورہ کا روزہ بھی ہے اور خاص طور پہ اس بار تو نویں اور دسویں ویسے تو ہر سال نویں دسویں کو دفاتر میں بھی چھٹی ہوتی ہے اگر کسی کو ہو کہ جی ہم نے بڑا مشکل ہمارا کام ہوتا ہے تو کم از کم چھٹی ہوتی ہے تو یہ اس میں ہمت پکڑے تو روزہ رکھا جا سکتا ہے ایسا کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اس میں سوائے اس کے کہ کسی کو کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کو روزہ رکھنے میں مشکل ہے اسی طریقے سے ایک اور جگہ پھر مسند احمد میں بھی الفاظ آئے ہیں ابو وہ کتادہ ہی سیرت اللہ تعالیٰ اور آپ نے اس میں تو براہ راست یہی کہہ دیا کہ اس روزے سے گزشتہ ایک سال کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے اچھا اب اس میں ہم بار بار تقریباً ہر موقع پہ جب ہمارے پاس مراج شریف والی تاریخ آئی تھی اور شب برات والی آئی تھی اور جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے ہم ہمیشہ ایک بات عرض کرتے ہیں کہ عبادات کے لیے کوئی خاص عبادت احادیث مبارکہ سید قرآن سے ان معاملات میں ہمارے پاس نہیں ہے ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں ہم نوافل پڑھیں ہم قرآن پڑھیں ہم ذکر کریں ہم اور اچھے کام کریں ہم خدمت خلق کے کام کریں جو بھی کریں ہم کر سکتے ہیں یہ جو اس طرح کی باتیں مشہور ہیں کہ جناب فلاں دن اتنے رقط کا آپ دفل پڑھیں پہلی رکت میں یہ پڑھیں پھر اتنی دفعہ یہ پڑھیں پھر اتنی دفعہ یہ پڑھیں سوائے سلاط و تصویح ہے کیونکہ سلاط و پہ ہمارے پاس احادیث موجود ہیں اب اس کی صحت پہ ہم آج گفتگو نہیں کرتے لیکن جو اس کی صحت کو کمزور بھی سمجھتے ہیں وہ بھی سلاۃ الطوی کو پڑھنا جو ہے وہ منع نہیں کرتے ہم نے ہر مکتبہ فکر کو دیکھا ہے ان کے علماء کو دیکھا ہے سلاۃ الطوی کی تلقین کرتے ہیں سلاۃ التسو پڑھیں اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ہفتے میں ایک دفعہ ہفتے میں ایک بار نہیں تو مہینے میں ایک بار مہینے میں ایک بار نہیں سال میں ایک بار نہیں تو زندگی میں ایک بار کم از کم پڑھیں تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے اس طرح کے یا ہیں ان سب میں سلاد و تصویر کا اہتمام کریں کیا حرج اگر ہمیں اسی طرح پڑھنا ہے کہ یہ اس میں جناب اتنی دفعہ یہ پڑھے دفعہ یہ پڑھے تو سلاد و تصویر جو ہے وہ تو حدیث موجود ہیں چاہے اس میں کوئی ضعیف کی الزام لگائے حدیث تو موجود ہے باقی یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کچھ اور بھی پڑھنا چاہیے ہم اس سے انکار نہیں کر رہے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ جو وعدے کیے جاتے ہیں کہ سے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا وہ اگر قرآن یا حدیث سے ثابت نہیں ہے تو وہ مستند بات نہیں ہم خود بھی جب پڑھتے ہیں تو دو نفل اکثر پڑھتے ہیں جس کے اندر ہم سورہ الاخلاص ہر رقت کے اندر گیارہ گیارہ بار پڑھتے ہیں لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ پڑھو گے تو آپ کو اتنے سال کا یہ مل جائے گا اور اتنے سال کا یہ مل جائے گا اور ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا کیونکہ بات حدیث میں نہیں ہے کچھ مشائق کی کتابوں میں یہ چیزیں ملتی ضرور ہیں لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ مشائق کی کتابوں میں قرآن کے علاوہ کون سی کتاب ہے جس کے بارے میں آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی تحریف نہ ہوئی ہو پہلی بات دوسری بات مشائق کی بہت سی کتابوں میں بہت سی چیزیں کشفی بنیاد پر ہوتی ہے کشفی بنیاد ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن شریعت میں حجت کوئی مکتبہ فکر نہیں مانتا آپ کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم کو اٹھا کے دیکھ کسی مستند بڑے عالم دین سے پوچھ لیجئے وہ یہی کہے گا کہ کشف کی بنیاد پہ کوئی عبادت حجت نہیں ہے کرنا چاہیے ہم انکار نہیں کرتے بسم اللہ پڑے. کیا گیارہ دفعہ سورخ لاسی پڑھنے کو کہا ہے نا قرآن ہی پڑھ رہے ہیں کچھ اور تو نہیں پڑھ رہے ہیں یا کسی نے کہا جی اس میں ایک دفعہ یہ والی سورت پڑھیں پھر دو دفعہ یہ پڑھیں پھر گیارہ دفعہ وہ پڑھیں پھر کچھ ایک دفعہ وہ پڑھے تو پڑھ لیں کوئی بات نہیں اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں کر رہے ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی وعدے نہ لگائیں کیونکہ وہ وعدے قرآن میں نہیں ہے اور حدیث میں نہیں بس یہ ہم کہہ رہے ہیں اور کچھ نہیں تو خاص وظیفے خاص دعائیں خاص قسم کے نوافل ایسی کوئی چیز جو ہے وہ موجود نہیں ہے کہیں پہ بھی اور اس پہ تو ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نفی جو کہ ہمارے محدسین میں ایک بہت بڑا نام ہے انہوں نے تو یہاں تک کیا کہ ایک کتاب لکھی اور اس کتاب میں ایسی تمام من گھڑت کمزور ترین جھوٹی ساری روایتیں اکٹھی کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ سب روایتیں من گھڑت ہیں اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے ہی آئمہ اور اپنے ہی محققین کی کتابیں پڑھنے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور ہم سن سنا کر جو ہے وہ اپنے دل کو لے کر چل رہے ہیں تحقیق کرنا بڑا ضروری ہے اس کو چھوڑیں ہر مکتبہ فکر کے اکابرین کو لے لیں ہر مکتبہ فکر کا کوئی امام ہے کوئی بانی ہے کوئی اکابرین ہے آپ ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ کو ان کی کتابوں میں ایسی چیز ایسی چیزیں مل جائیں گی کہ اگر ہم ان کا نام نہ لیں کہ یہ انہوں نے کہا ہے تو آپ ہمیں اٹھا کے تو مارنا شروع کر دیں ایک دفعہ ہمارے ایک نعت بڑے زور شور سے پڑھی جاتی ہے یا نبی دیکھا ہوں. یہ جلوا آپ کی نالین کا ہے جماعہ آپ کی نالین کا ملفوظات دعوت اسلامی میں کر رہا ہوں کہ زیادہ تر ہمارے جو ہیں اس میں ایسے کلام پڑھے جاتے ہیں اس کے اندر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو روایت میں حدیث بیان کی جاتی ہے کہ وہ اوپر جب گئے مہراج شریف پہ جوتا اتارنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں جوتوں کے ساتھ آ جاؤ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث باطل ہے اب نات خان بیچارے ہم دعا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا علم کی طرف آئیں اور اس طرح کی بے تحاشا مثالیں دی جا سکتی ہیں ہر مکتبہ فکر کے قادرین نے ان کے بانی حضرات نے ایسی کتابیں لکھی ہیں جس کے اندر انہوں نے باقاعدہ نشاندہی کی ہے کہ کون کون سی روایتیں جو ہیں وہ جھوٹی ہیں کون کون سی کمزور ہیں کون کون سی صحیح ہیں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ روایت فرض کریں فلاں لوگ کمزور سمجھتے ہیں لیکن ہم لوگ اس کو درست سمجھتے ہیں اور اس وجہ سے درست سمجھتے ہیں اس قسم کی تحقیق بہت ضروری ہے ٹھیک ہے عوام کا کام نہیں ہے لیکن علماء کا کام ضرور ہے علماء جو ہے آج کے دور کے بڑے علماء کی کتب بھی پڑھیں لیکن ہمارے آئمہ جو ہیں ان کی کتب بھی پڑھیں اگر فقہ الحنفیہ ہی کی بات کرنی ہے تو آپ امام شافی کی فتح کو بھی دیکھیں صرف آج کے فتح کو نہ دیکھیں اسی طریقے سے اگر آپ نے عقیدے پہ بات کرنی ہے تو آپ امام الشری کو بھی پڑھیں امام التحی کو بھی پڑھیں امام النصفی کو بھی پڑھیں اسی طرح اور بھی معاملہ آتے ہیں حدیث پہ آپ نے بات کرنی ہے اگر آپ مکتبہ فکر اور فکر رجحان میں رہنا چاہتے ہیں تو امام تہابی کی جو ہے وہ حدیث کی کتاب اسی کو پڑھ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ایک اس طرح کا معاملہ پکڑ لیں جیسے ہمارے یہاں ہم کچھ گروہ کرتے ہیں یہ غلط وہ غلط ایسے نہیں ویسے نہیں ہم وہ نہیں کہہ رہے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علما کو چاہیے اور کچھ علما یہ کام ہمیں ابھی ایسی کچھ کتابیں آج کے دور کے علماء کی مل رہی ہیں ابھی پچھلے دنوں دو کتابیں ہماری نظر سے گزری جن کو ہم نے دیکھا ہم حیران رہے کہ آج کے دور میں کوئی عالم دین اتنی جررت بھی کر سکتا ہے اور جس مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہے ہم اور بھی حیران رہ گئے کہ اس مکتبہ فکر کا یہ جررت کیسے کر سکتا ہے تو اب لوگ کچھ کر رہے ہیں ایسی بات نہیں لیکن یہ ہے کہ ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت آپ عبادت کریں خالی دو دن نہیں چلے روزے دو دن رکھ لیں نو اور دس کو اگر پورا ہفتہ نہیں رکھ سکتے دس دن نہیں رکھ سکتے لیکن باقی دنوں میں کم از کم اچھے کام کثرت سے کریں ایک بزرگ کا ہماری نظر سے گزرا جس میں انہوں نے کہا کہ اس کے اندر اول تو بطور مسلمان جن چیزوں سے اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے ساری عمر وہ کام سے ہمیں بچنا ہے لیکن رمضان شریف اور یہ دس دن تو ایسے ہیں کہ جس کے اندر بہت زیادہ زور لگانا ہے ہم نے کہ ہم سے کوتا میں بھی وہ کام نہ ہو جائے گا گو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین میں یہ چیز ہمیں بتائی ہے احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے اور قرآن مجید سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ جب انسان کسی اچھے کام کا ارادہ کرتا ہے نیت کرتا ہے تو اس کے لیے ثواب ہوتا ہے اور جب کسی برائی کے لیے ارادہ کرتا ہے نیت کرتا ہے تو اس وقت اس کو گناہ نہیں ملتا گناہ اس وقت ملتا ہے جب وہ کام کرتا ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے بزرگان دین برائی کا ارادہ بھی نہ ہو آپ سے کہیں یہ نہ ہو کہ جن ایام میں ہم کہتے ہیں کہ ایک فرض کریں عمل کا اتنا ثواب ہے تو یہ نہ ہو کہ اسی انہی ایام میں ایک کوتا کا سزا میں بھی اتنے گنا اضافہ ہو جائے یہ اگر آپ کہیں کہ یہاں پہ فلاں دن اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں ستر گنا فائدہ ہوگا تو کہیں یہ نہ ہو کہ ہم گنا کریں تو ستر گنا عذاب بھی ہو جائے کیونکہ عام جو ہمارے پاس شرعی اس کے اندر ایسی بات بہت کم نظر آتی ہے لیکن پھر بھی احتیاط لازم ہے اور جب بھی کوتاہی ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کثرت سے کیا جائے اور ہم ایک بات تو کہتے ہیں سب سے آسان سب سے آسان کام یہ ہے کہ سارا دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا اسخر اللہ ذکر کرتے رہیں یا لا الہ الا اللہ کرتے رہے یا سبحان اللہ کہتے رہیں یا الحمدللہ کہتے رہیں یا اللہ اکبر کہتے رہیں یا لا حول ولا قوت اللہ بلّہ کہتے رہیں یہ تو آسان چیزیں ہیں چلتے پھرتے ایک بات ہم عرض کر دیں اس زبان کو ہر وقت کوئی چیز پڑھنے کے لیے بولنے کے لیے دے دیں ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ ہمارا قلب اتنا مضبوط ہو جائے گا ہماری روح اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ نفس ان کے تابع چلا جائے گا اور ان شاء اللہ اللہ نے چاہا تو ہمارے دلوں میں برائی کے ارادے بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگ جائے گی تو آسان نسخے ہیں یہ ہم تو آپ کو طریقے بھی آسان بتا رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ روز رات کو یہ کرو اور فلاں دن یہ کرو اور ایسے کرو اور ویسے کرو ہم تو آسان نسخہ آپ نوکری کر رہے ہیں نوکری کرتے ہوئے استخراللہ استغفر اللہ, استغفر اللہ پڑھتے ہیں آپ مزدوری کرتے ہیں اینٹ ہی اٹھاتے ہیں گارہ بناتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہے آپ ویگن پہ دفتر کی طرف جا رہے ہیں گاڑی میں جا رہے ہیں موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں رستے میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتے رہیں یہ کیسٹیں لگانا چھوڑ دیں یہ گانے چلانا چھوڑ دیں اللہ کا نام سننا شروع کر دیں آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ آپ کی زندگی کے مسائل آہستہ آہستہ حل ہونے لگ جائیں گے جن مسائل کے لیے آپ در در بھاگتے ہیں اور وظیفے ڈھونڈتے ہیں آپ کو ان اس کی ضرورت نہیں پڑے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں توفیق بخشے وہ صلی اللہ علیہ رخل کے سید نب مولانا محمد مولا علیہ وصحب عجمعین برحمتِ